اچھا ابھی آپ نے پوچھا علما حق اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ کیا طالبان کی شکست اسلام کی شکست ہے میں مسئلہ کے اہل سنت کا ہے دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی شہر یا کسی علاقے میں جنگ ہار جائیں تو اس کو یہ کہنا کہ اسلام کی شکست ہو گئی یہ تو صحیح نہیں اس لیے کہ جنگ کا ہارنا جیتنا تو ہوتا ہے لیکن اسلام کو شکست کا تو مطلب یہ کہ یا تو اسلام سرے سے مٹ جائ ایسا تو ان ہوگا نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا و اللہ ہو نور ہی اللہ تبارک کا بطالہ اس نور کو پورا فرمائے گا وقتی طور پر کسی کا جنگ ہارنا جو ہے وہ خدا نا خاص یہ نہیں کہ اسلام جنگ ہار گیا یا اللہ رسول جنگ ہار گئے ایسا نہیں ہے اور جو کچھ یہ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے مجھے بتائیے آپ کریں علما اہل سنہ کا کردار کیا ہے تو مجھے بتائیے جہاں بمباری ہو رہی ہے تو لوگ ڈنڈے لے کر کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں مرنے کے کیا ہو بھائی کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے سازو سامان. مجھے بتائی کیا؟ یہ ہوا یا نہیں؟ کہ ان کے مسلمان رہے. اور زلمن وہ, مر رہے ہیں. وہ شہید بھی ہو رہے ہیں. یہ سب. لیکن یہ کہ جہاں بم برسائے جا رہے ہو مجھے بتایا ڈنڈا اور لاٹھی کام کرے گی ہم یہاں کہتے چلو بھئی سارے جمع ہو کر چلے جاؤ تو کیا ہوتا سب کے سب افغانستان کی کھاد بن جاتے کوئی ہوتا ہے مقابلہ کرتے اب امریکہ سے تو اس لیے آپ کہیں اہل سنت کا کردار تو اہل سنت کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں تھی جو بمباری کا جا کر مقابلہ کرے پھر اس میں کئی اور وجہ آپ دیکھیے جنگ شروع ہونے میں کچھ اور مسئلہ تھا اب کیا ہوا اب مجھے بتائیے کہ امریکہ کو تو جا نہیں دیجیے جانم میں چولے بھاڑ میں جائے امریکہ لیکن مسلمانوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ وہ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر سارے مسلمانوں کے سر جو ہے وہ ندامت سے جھکے ہوئے مسلمان مسلمان کو کیسے مار رہا کس طریقے سے رقص موت کر رہی ہے اب اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے اپ ہی بتائیے تو اس لیے علماء اہل سنت جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اپنے لوگوں کو ماننے والوں کو مشورہ دیتے ہیں آپ کو یہ کرنا ہے یہ کرنا اور یہ بھیڑ بھاڑ وہاں بھیج دے تو ظاہر ہے کہ لاکھوں کو سوائے تباہی کے اور کیا ہوتا اب رہا کہ افغانستان میں کیا ہوا اس میں جماعت اہل سنت نے الحمد بہت مدد کی وہاں جا کر جبکہ یہ افغان مسئلہ جنگ سے ہم نہ جماعت اہل سنت وہاں پہنچی ہمارا پورا وقت پہنچا ایسی ایسی جگہ جہاں غریب لوگ دس دس میل سے پانی لاتے تھے وہاں ہم نے کنویں کھودوائے اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرقہ شریف کی ایک امارت کندھار میں حضور علیہ السلام کا جبہ وہ ایک قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی ملکیت میں رہا اور اس کے لیے بہت عالی شان عمارت جو آج سے تین سو برس پہلے بنی تھی تو جماعت اہل سنت نے دس لاکھ روپے لگا کر ریپیئر کروایا اور اس لگایا من جانب جماعت اہل سنت تو یہاں کے پاکستان کے جو وہابی ہیں انہوں نے آن کر کے او ہو یہ تو مشرق لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں درود و سلام والے یہ نکال کر کے بھاگ پر جو بورڈ تھے وہ نکال کر کے انہوں نے جناب ہمارے ہٹا دیے دارول احتام ایک جو فرنٹ لائن کے جرنل جو اس میں شہید ہوئے پچھلی جنگوں میں ان کی اولاد ہیں وہ سب ڈیڑھ سو بچوں کا دار العلوم ہے وہاں وہ اس کا نام ہے دار الحتام یہ احتمام اصل میں یتیم سے ہے جو یتیم بچے ہیں ان کا اس کی ساری ذمہ داری ہم نے لی ان کو بارہ کمرے بنا کر کے دیے اور کہا کہ ان کا سارا خرچ ہم پاکستان سے بھیجیں ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا ملا عمر اور ان کی کابینہ نے کہ یہ آئندہ جو حکمراں ہیں وہ انہیں میں سے بنائے جائیں گے جن کے والد جو ہیں وہ جنگ میں جان بہ ہوئے تو یہ آئندہ شوق مرا ہم نے ان پر کام شروع کیا اور ان کے بعد جناب لوگ جو زخمی ہو رہے تھے ان کے لیے چار ایمبولینس ہم نے خرید کر کے دی یہ جنگ سے پہلے کی بات لیکن یہاں کے مشہور وہابیوں نے جا کر وہاں یہ کیا کہ آٹھ آدمی ہمارے پکڑ کر بند کر دیے کسی طرح ان پہ الزام لگا کر ایک آدمی کو انہوں نے قتل بھی کر دیا اور یہ سارا کام ہمارا رک گیا ورنہ ہم بڑی پلاننگ کر کے اہل سنت و جماعت افغانستان میں اس نے قدم رکھ دیا تھا لیکن بہران جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے آپ کے ہم نے کیا, کیا اگر وہاں کرتے بھی تو سوائے اس کے کہ آپ کو جا کر وہاں مروا دی اور شہید ہو جاتے اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا